بسم اللہ مسنط بن سلیم اور تعالیٰ عمد ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارافات میں تھے تو آپ نے سمایا یا یو الناس سلنگ الا کلّی اہلی بیت تنسی کل عام ارفیا و عطیرہ کن ہر ہر والوں پر ہر سال ایک علفیہ گھر کی جانے والی فربانی اور ایک عطیرا فرض ہے اور پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ عطیرا کسے کہتے ہیں حاضی الناس یقیا عطیرہ وہ ہے جسے لوگ رجبیہ کہتے ہیں یہ رجب کے مہینے میں جانور ایک غذا کرنے کا حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا فرع ولا عطیرہ تھا نہ بالخرا ہے اور نہ عطیرہ عطیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا اور دوسرا حکم جو اس حدیث میں ہے وہ ادئیا کا وہ برقرار اور باقی ہے کہ ادعیہ قربانی ہر گھر والوں پر سال میں فرض ہے اسی طرح سیدنا بن جندوزیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کچھ لوگوں نے عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تو آپ نے سال فرمایا کہ اس دن جو ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں تو جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی تو وہ ایک بکری کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں لہذا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی ہے پھل یس بش مکانا وہ اس کی جگہ دوسری قربانی ہے اور ہو گئی اور ملم حَتَّى جس نے ہماری نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی فل یزبہ السم اللَّهِ وہ بھی اللہ کا نام لے کر قربانی کرے یعنی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اسے بھی دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے کی گئی قربانی قربانی نہیں ہے اور جس نے قربانی نہیں کی اسے بھی حکم دیا کہ وہ بھی اللہ کا نام لے اور قربانی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض اور واجب ہوتا ہے اسی طرح سیدنا ابو آب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سرند دار پسنی وغیرہ میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا جس نے وسعت پائی جس میں وسعت ہے طاقت ہے قربانی کر لیکن قربانی نہیں کرتا فلاح یا فلاں تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے کچھ لوگ اس کے مرفو ہونے میں خلاف کرتے ہیں کہ یہ روایت مرفو نہیں بلکہ محفوظ ہے بہرحال درست بات ہی یہ کہ یہ مرفو ہے حسن درجے کی روایت ہے۔ ان تینوں روایتوں سے خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے اور اس کی استطاعت سے مراد کیا ہے افتتاب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے پاس قربانی خریدنے کی قوت ہو چاہے وہ اس پر زکوۃ فرض ہے یا نہیں ہے زکات کی فرلیت کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق قربانی ایک الگ خریدا ہے اور اس کے لیے افتتاح کیا ہے قربانی خریدنے کی قوت قربانی میں حصہ ملانے کی طاقت ہے اونٹ میں یا گائے میں یا قربانی کا جانور الگ سے خریدنے کی قوت طاقت جس بندے میں ہے اتنی ہے اس پر فرض ہے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے اور ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے سیدنا ابو اب وہ ساری رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نبی رب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی تو فرماتے ہیں کہ آدمی ایک یا دو بکریاں اپنے اہل بیت کی طرف سے قربان کیا کرتا تھا اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مسترہ کے حاکم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنے اہل بیگ کی طرف سے ایک بکری اپنے زبان ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے دو جانور دبا کیے ایک دو جانور آدمی اور اس کے اہل بیت سب کی طرف سے کفایت کرتے ہیں اسی طرح حصہ ایک حصہ اونٹ میں یا گائے میں وہ آدمی اور اس کے سارے اہل بیت کی طرف سے کفایت کرتا ہے سجاویہ والے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ اور گائے دونوں میں سات سات سات شریف ہوئے سات حصے اونٹ میں سات حصے گائے میں اسی طرح سور نبی کابول میں ایک اور حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے عید الاضحیٰ کا موقع آ تو اونٹ میں دس لوگ شریف ہوئے اور گائے میں سات لوگ یعنی اونٹ میں زیادہ سے زیادہ سات حصے اور دس حصے اور گائے میں زیادہ سے زیادہ سات حصے اور ایک حصہ ایک آدمی اور اس کے سارے اہل بیت کی طرف سے کفایت کرتا ہے یہ حصے زیادہ سے زیادہ ہیں اونٹ اکیلا آدمی کر لے دو بندے مل کے کر لیں تین حصے بنا لیں تین بندے مل کے کر لیں اسی طرح گائے دو بندے تین بندے چار بندے مل کے کر لیں سات حصے کرنے ضروری نہیں زیادہ سے زیادہ سات حصے گائے میں ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دس حصے اونٹ میں ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ آدمی اور اس کے اہل بیج کی طرف سے کفایت کرتا ہے اور اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں آدمی کے زیرے کی فالت لوگ اس کی بیویاں اس کی اولاد جو اس کے زیرے کی فالت ہے جو اپنے گاؤں پہ کھڑے ہو گئے شادی شدہ ہیں اپنے کاروبار والے ہیں اپنا کماتے ہیں وہ شامل نہیں اہل بیت چاہے ایک ہی چار دیواری میں جس طرح آج کل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اکٹھے ہی کیوں نہ رہتے ہیں وہ الگ اس کا گھرانا ہے وہ شادی شدہ ہے الگ گھرانے والا ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے الگ گھرانے والا ہے یا کاروبار مشترک ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے طور پر مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اپنی الگ قربانی کا ہے اہل بیس میں اس کے ماتحت اس کے زیر کی حالت لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق توقیقی آئے